أعوذ بالله من الحيطون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتفائلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون تيسي في فاريس سورة النباكي يبقى لركوها یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ نبا حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو رکو چالیس آیتیں ایک سو تہتر کلیمات نو سو ستر حروف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کے سامنے ایک اللہ کے دعوت اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا تو ان لوگوں میں باہمی گفتگو شروع ہوئی اس لیے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے سامنے قرآن مجید کی تین بنیادی مضامین بیان فرمائے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ اس قرآن میں اپنے بندوں کے ذریعے بندوں کو یہ خبر دینا چاہتا ہے کہ اللہ ایک ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس اللہ کے لیے اپنے کسی کام کے کرنے کے معاملے میں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں اور اس اللہ کو اپنے اس کائنات میں کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کسی کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کائنات کا ہر ذرہ اس اللہ وحدہ لا شریف کے سامنے جواب دہ ہے لہذا جب اللہ براہ راس اس ذرے کو اس مخلوق کو حکم دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے اور وہ ایسا اللہ ہے کہ سب انسانوں کے نافرمان بننے سے اس اللہ کے خدائی اور کبریائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور وہ اللہ ایسا غنی اور بے پرواہ ہے کہ سبوں کے فرمانبردار بننے سے اس کی خدائی بڑھتی نہیں بلکہ وہ اللہ اس کائنات کے وجود سے پہلے بھی تھا وہ اس کے وجود کے بعد بھی وہی اللہ ہے اور جب اس کو ختم کر دے گا تو پھر بھی وہ اللہ رہے گا تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کے توحید کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اکیلا ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی مشن ہے اور نہ کوئی ہم شکل ہے اور نہ اس کا کوئی دستکار ہے دوسری بات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ ہے پیغمبروں کے رسالت کہ اس اللہ وحدہ لا شریک نے خیر خواہی کی وجہ سے بندوں کے ہدایت کے غرض سے دنیا میں ان کو سمجھانے کے لیے انہیں میں سے بعض انسانوں کو اپنا رسول منتخب کیا اور وہ رسول کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے ایسے امال سے دور اور محفوظ رکھا کہ جو اعمال عیب کے زمرے میں یا نقص کے زمرے میں آتے ہوں تیسری بات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ ہے آخرت کہ سارے انسانوں پر ایک دن ضرور آنا ہے جس میں سب اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا اور پھر ان سبوں سے اللہ کے ان حکموں کے متعلق سوال ہوگا کہ جو احکامات اس اللہ واحد اللہ شریک نے اپنے رسولوں کے ذریعے ان کے لیے نازر فرمائیں کہ انہوں نے اپنے روزمرہ معاملات زندگی میں کہاں کہاں اللہ کے ان حکموں کو پیش نظر رکھا اور کہاں کہاں انہوں نے اللہ کے حکموں کو بردوز کرتے ہوئے اپنے خواہشات کی تکمیل کی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اللہ کی بات رکھی تو ان لوگوں کو اللہ کے بات کو سننے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آ رہی تھی اس لیے کہ ان لوگوں میں اللہ کا تصور تھا وہ رب اعلیٰ اللہ ہی کو مانتے تھے اور وہ رزاق بھی اللہ ہی کو مانتے تھے صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ اور جھوٹے معبود بتوں کی صورت میں بنا رکھے تھے جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ بہت بلند بالا ذات ہے ہم گناگار ہے ہمارا پہنچ اس اللہ تک ممکن نہیں ہم ان کے سامنے اپنے آرزیاں رکھتے ہیں یہ جو بت ہے یہ ان لوگوں کی بت جو اپنے زمانے میں بڑے نیک نام ہو گزرے تھے تو ہم ان کے سامنے اپنے آرزیاں رکھتے ہیں یہ اعلیٰ درجے کے لوگ تھے یہ اللہ سے ہمارے سفارش کروا کے چھوڑیں گے اللہ تبارک و وطالعہ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے اس رویے کا بھی ذکر فرمایا ہے سنا کی ایک جگہ شاید ہے کہ جب آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ آسمان کس نے بنایا سیدھا تو وہ کہان کہ کو اللہ نے بنایا جب آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھی یہ دنیا کس نے بنائی تو وہ کہنی کے کہ بھی اللہ نے بنائی تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اپنی مرضی سے کہ انہوں لوگوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دے رکھے تھے اس کے خدائی کے امور کے چلانے میں اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں سے بھی انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیانت اور امانت پر مبنی چالیس سالہ عرصہ ان کے درمیان ہو گزرا تھا اس چالیس سال کے عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام اور کسی ایسے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا تھا کہ جس کو بنیاد بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو جھوٹا کہا جا سکے ان لوگوں نے سب سے زیادہ شور جس بات پہ بچا وہ یہی تھی کہ بھی جو آخرت کی بات آپ کرتے ہیں ہمیں اس آخرت پر اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ ہم آخرت کو بعید از عقل سمجھتے ہیں کہ یہ انسان جب مر جاتے ہیں مٹی میں رل جاتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو کیسے جوڑا جائے گا اور پھر اتنے اربہ انسانوں کا حساب اور کتاب کیسے ممکن بنایا جا سکے گا اور پھر ہر ایک سے ایک ایک ذرے کا حساب اور کتاب لینا یہ بعید از عقل باتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں کہ کوئی بات نہیں یہ جن لوگوں کا جن باتوں کا انکار کرتے ہیں یا جن ہستیوں کا انکار کرتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ان کو اپنے انکار کا انجام جلد ہی معلوم ہو جائے گا لیکن اتنا ان کو ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ ان سے آخرت کے بارے میں بات کرنے والا کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ وہی ہے جس نے ان کے پاؤں کے نیچے زمین بچائے رکھی ہے اور جن جس نے ان کی وجود کے ہر ہر پر کو بنایا ہے جس نے اس وسیع اور عریض کائنات میں نظر آنے والی ہر چیز کو پیدا کیا وہ اللہ ان کو قرآن کے ذریعے آخرت کے بارے میں بتاتا ہے چنانچہ ارشادی بڑی پیدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ربان نہایت رحم کرنے والا ہے کیا بات پوچھتے ہیں یہ لوگ آپس میں یعنی ایک دوسروں سے یہ لوگ کس بارے میں, میں سوال اور جواب کرتے ہیں آنند اس بہت بڑی خبر کے بارے میں الزی ہوں سی ہی وہ جس میں یہ لوگ باہمی اختلاف رائے رکھتے ہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں آخرت کا جو تصور تھا وہ ہر ایک دوسرے سے مختلف تھا بعضوں نے کہا کہ بے آخرت آئے گا نہیں بازوں نے کہا کہ بے آخرت آئے گا لیکن جن کی یہ رائے تھی کہ آخرت آئے گا پھر ان کے درمیان بھی اختلاف تھا کہ اس آخرت میں انسانوں کو ان دنیاوی وجود کے ساتھ زندہ کیا جائے گا اور کھڑا کر دیا جائے گا یا کہ ان کے روحوں کو وہاں پر حاضر کر دیا جائے گا تو ان کے آپس میں یہ باہمی اختلافات تھے لیکن ان باہمی اختلافات رکھنے کے باوجود یہ لوگ یہ زبان ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ قیامت کب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں سیاد ہم قریب یہ جی لوگ جان لیں گے پھر اللہ تاکید کے ساتھ فرماتا ہے سما پھر کل کوئی بات نہیں سیاد امون جلد یہ جی لوگ جان لیں گے الم نجال اروبہ میں کہ ہم نے اس زمین کو ہموار نہیں بنایا بچونے کی طرح والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو ہم نے نہیں بنایا زمین کی مضبوطی کے لیے مہوں کے طرح جسے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا تو یہ زمین ہل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیلنس کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پر جا بجا پہاڑ پیدا کیے جو میکوں کا کام کر رہے ہیں اور یہ بھی عجیب تجربہ ہے کہ جس جس علاقے میں پہاڑی ہے ہوتے ہیں وہاں پانی کا سطح زمین کے قریب تر ہوتا ہے جو اس بات کا متفاض ہو کہ بھئی دوسری طرف جو زمین کا حصہ موٹا ہے اس کا اور اس کا آپس میں بیلنس جو ہے وہ برابر نہ رہے اس لیے اللہ نے اس بیلنس کو برابر کرنے کے لیے زمین کے باس حصوں پہ پہاڑ کھڑے کر دیے اور ساتھ ساتھ ان پہاڑوں کے کی تخلیق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے بشمار اور ضروریات بھی پورا فرماتا ہے تو ان پہاڑوں میں درختیں اگتے ہیں ان پہاڑوں کے اندر سے یہ لوگ اپنی دیگر ضروریاتی زندگی پورا کرتے ہیں لکڑیاں کاٹتے ہیں اور اسی طریقے سے پہاڑوں میں جا کر جب ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے اوپر برف ان لوگوں کے لیے فیز کرتا ہے اور ان پہاڑوں کے اندر سے پھر رگوں کے ذریعے پورشیدہ نالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو زمین کے اس حصے تک پہنچانے کا بندوبست رماتا ہے کہ جس حصے پر انسان آباد آب ہو جہاں سے کنو کے ذریعے اور بورنگوں کے ذریعے اس پانی کو حاصل کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے وہ حلق اور ہم نے تمہیں بنایا جوڑے جوڑے یعنی نر اور مادہ وہ جان نہ سباتا اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو تمہارے کو دور کرنے کے لیے وہ جاننا لے اور ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو اڑنا نہاشا اور ہم نے بنایا تمہارے لیے دن کو معیشت کے لیے یعنی کمائی کے لیے اور بنائی نافو کم اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر سب انشدادہ سات ساتھ مضبوط یعنی ساتھ اوپر نیچے آسمان جو بہت مضبوط ہے کہ آج تک جس میں مدت ہی گزر گئی ہے لیکن مدتوں کے گزرنے کے باوجود ان میں کوئی رخم نہیں پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے و و حاجا اور ہم نے بنایا ایک چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج ان اور ہم اتارتے ہیں منل موسرات بادلوں سے موسل دار بارش لینوخری جبھی ہی تاکہ ہم نکالے اس پانی کے ذریعے ہبن اناج و ندا اور سبزہ جناتن اور باغات الفافا گنے گنے باغات نکالتے ہیں یوم الفصلیں بے شک دن فیصلے کا کانخاطہ ہے اس کا ایک وقت مقرر یوم اس دن یون فخی یہ پونک مارا جائے گا سور میں فتحت افواجہ پھر تم آؤ گے گروہ کے گروہ سما اور کھول دیا جائے گا آسمان فکانت ابو پس بس وہ ہو جائیں گے دروازے ہی دروازے یعنی آسمان پٹ کر ایسے ہو جائے گا یا دروازے ہی دروازے ہیں آسمان میں تو ابھی دروازے ہیں جیسے کہ حدیث سے میراج میں آتا ہے لیکن قیامت جب برپا ہوگی تو ایک طرف آسمانوں میں چھوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گا اور دروازے زیادہ ہو جائیں گے کہ کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہو زمین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ سل اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ فقانہ سورابا تصب ہو جائیں گے چمکتے ہوئے ریت کے طرح ام نہ جہن نہ مکانہ بے شک ہے دو زخات میں لطاغی نہ شریروں کا آبا ٹکانا ہے لابسی نصیح وہ رہیں گے اس میں آخواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا ذوق و نفیحہ نہیں چکنگے وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں جہنم کے اندر بردن کو ٹنڈک ولا شرابہ اور نہیں ملے گا ان کو کوئی پینے کی چیز اللہ حمیمن سوائے گرم پانی کے غصاقا اور بہتے پیپ کے جزاء ان واقعہ یہ بدلہ ہے ان کا پورا کی پورا وجہ یہ ہے ان نہ بشکتے وہ لوگ لا يرجون حسابا کہ ان کو توقع ہی نہیں تھی حساب اور کتاب کی بلکہ وکد بے آیات اور وہ جٹلاتے تھے ہمارے آیاتوں کو مقرر بار جٹلانا حالانکہ وکل لش ان نہ ہو اور ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے کتاب لکھ کر اب اللہ فرماتے اب چکو فلن نظیر ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے اللہ عذابہ سوائے عذاب سوائے آزاد کے یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں آخرت کے انکار کرنے والوں کے عذاب ہی بڑھتی چلے جائے گی ان کے لیے سامانی راحت پیدا نہیں اور نہ ان کو مہیا کیے جائیں گے وآخر روشن روشنی تیسری پارے سورہ نبا کے یہ دوسری اور آخری رقوع ہے یہ رقو آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیتوں کے مشتمل ہے گزشتہ رکو کہ آخر میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ بھائی تم جس آخرت کا انکار کرتے ہو اور جس کے حساب اور کتاب کا توقع نہیں رکھتے اور اسی پس منظر میں ہمارے باتوں کو جٹا رہے ہو تو یاد رکھو ہم تمہارے ان تمام کرتوت اور اعمال کو گن گن کے محفوظ کر رہے ہیں اور تمہارے خبر لینے کے لیے جہنم گار لگایا ہوا ہے تیار ہے جہاں تمہیں اللہ کے نافرمانیوں کا بھرپور بدلا دن ملے گا اور ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس دن کے آنے کا تم انکار کرتے ہو بس اس کے آنے میں تو ایک پھونک مارنے کی دیر ہے یہ جب حضرت اصلاقی علیہ سلاۃ وسلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک مارے گا تو وہ سب کچھ جس کے تمہیں خبر بھی جا رہی ہے سامنے آ جائے گا اور تم آج چاہے مانو یا نہ مانو اس وقت جہاں جہاں بھی تم مرے پڑے ہوگے وہاں سے فوج در فوج اپنا حساب دینے کے لیے نکل آؤ گے اور تمہارا انکار اس واقعہ کو پیش آنے سے نہیں روک سکتا ساتھ ہی تم لوگوں نے جو یہ خیال رکھا ہے کہ ہم وہاں بھی شاید خوشحالی میں رہیں گے اگر وہ دن آ بھی گیا تو بھائی یہ بھی خیال ہے اور یہ جو ذہنوں میں بات رکھی ہے کہ ہم جن کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہیں وہ ہمارے وہاں سفارش کر دیں گے تو بھئی وہ دنیا کے ججوں کا عدالت نہیں وہ اللہ خالق و مالک کی عدالت ہے وہاں کسی کو بلا اجازت زبان تک کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جن کو بولنے کی اجازت ہوگی وہ بھی مشروط ہوگی کہ وہ جس کے حق میں سفارش کرے وہ اس کا مستحق ہو کہ اس کا سفارش کیا جائے اور جو سفارش کرنے والا ہے وہ بھی سفارش کا حقدار ہو ہر ایرا ویرا اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا بھی نہیں بن سکتا اور اللہ کی عدالت میں سفارش کرنے والے وہ ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو جن کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کے بیان کردہ اعمال کے موافق ہوں تو بے جات اور بے ضرورت نہ وہاں کوئی سفارش کرے گا نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی کو ایسے رہایت دی جائے گی چنانچہ برطالیہ ہے ان نل متقین مفاذہ بے شک مطقین کے لیے وہاں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں آنابن اور وہ باغ بھی انگور کے بقرابا اور وہاں بیویاں ہوں گی ہم عمر سب کے عمر ایک ہوگا جو ہمیشہ اس نہ ڈھلنے والے عمر میں رہیں گے یعنی جوان بکاسن دھاقہ اور شراب کے بھرے پیالے ہوں گے لا يسمعون نفیحا نہیں سنیں گے وہ اس جنت میں نہ کوئی لغو بات و نہ زیا اور نہ کوئی جھوٹی بات ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہو سکتا تھا کہ بھائی جب ایسے بھرپور جوانی کے عالم میں جنتیوں کو ہر طرح کے خوشحالی کے اسباب سے مالا مال کیا جائے گا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہاں شور و شغب ہو جس کی وجہ سے بھرپور طریقے سے خوشحالیوں میں رکاوٹ پڑتے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ وہاں کوئی لغ بات نہیں ہوگی اور نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی من رب یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے آتا اندیا ہوا حساب بغیر حساب اور کتاب کی رب السماوات وا جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وہاں بہ نما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے الرحمن وہ ہے رحمتوں کے کرنے والا خطاب کسی کو قدرت نہیں کہ اس سے کوئی بات کر سکے یوم روح جس دن کڑا ہوگا روح یعنی حضرت جمل سلام و اور دیگر فرشتے بھی صفہ پتار باندھ کر جس کو اجازت دے رحمان وقالہ کالا اور وہ بات بھی کرے گا ٹھیک ٹھیک یعنی اس کے دربار میں جو بولے گا اس کے حکم سے بولے گا اور بعد بھی وہی کہے گا جو ٹھیک اور معقول ہو مثلا کسی غیر مستحق کی سفارش نہیں ہوگی مستحق سفارش کی وہی ہے وہی ہیں جنہوں نے دنیا میں سب باتوں سے زیادہ سچی اور ٹھیک بات کہی تھی یعنی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا بروں کے رسالت کا اقرار کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی تھی یہ ہے وہ برحق دن اور تم میں سے وہ اپنے رب کے ہاں اپنے لیے بنا دی آنا ضروری ہے اب جو اپنی بہتری کیا ہے اس وقت کی تیاری کر سکے اچھے امال کے ذریعے انگم بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے عذاب قریب قریب آنے والی عذاب سے یوم ضرور المرکو جس دن دیکھے گا آدمی ما قدمت ادا ہو جو کچھ آگے بیچا اس کے ہاتھوں نے وہ یقول القافر اور پھر کہیں گے کافر یا لئی تنی کن تو بربادی کی میں مٹی ہو جائے. یعنی انسانوں کے سارے اعمال ان کے سامنے کر دیے جائیں گے فمعی عمل مسقال اور ضرورت خیرا جس نے ایک ذرے کے برابر بھی اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ ان کو دیکھ لیں گے فمعی عمل مسقال اور ضرورت شرری اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برے اعمال کیے ہوں گے وہ ان کو دیکھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دنیوی زندگی میں کیے جانے والے اعمال یوں ہی پردے کے پیچھے نہیں دکھے لے جا رہے بلکہ ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کے انبار تمہارے سامنے لگا دیے جائیں گے اور دوسری جگہ پھر اللہ تبارک وطالع نے وضاحت فرمائی ہے کہ تم سے پھر کہا جائے گا کفا بینس یوم علی کا اپنے ان اعمال کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہوئے اب تو اپنا حساب اور کتاب خود کر لے یعنی خود اندازہ لگا لے کہ تجھے کہاں ہونا چاہیے اور اس دن کے ہولناکی کو دیکھ کر جو اس دن کے بالکل ہی منکر تھے انکاری تھے کافر تھے وہ تمنائیں اور آرزوئی کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے یعنی ہمارا حساب اور کتاب ہی نہ ہوتا لیکن دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھا ہے کہ اس دن جب لوگ اپنے لیے موت کو پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا آج کے دن اپنے لیے ایک موت نہیں بلکہ کئی موتیں پکارو موت تمہیں نہیں آئے گی تو آخرت میں قیامت کے دن دنیا میں اپنے اس نفس کو خوش رکھنے والے لوگ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے لیکن ہم اللہ حکموں کے حکم کے نا نہ کرتے لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ان کا وہ افسوس اور ان کا وہ واولہ ان کے لیے فائدے کا سامان نہیں مہیا کر سکے گا اس لیے کہ فائدے کا سامان تو دنیا سے ہمال صالحہ کی صورت میں لے جانا ممکن تھا اور وہ انہوں نے کیا نہیں ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کے ہولناکی کے بارے میں تیاری کرو اور اس کے بارے میں فکر مند رہو کہ جس دن بے شمار لوگ اپنی زندگیوں کے خاتمے کی تمنایں کریں گے وہ اخذرداوانہ الحمد للہ رب العالمین